ٹھیک ہے میرے بھائی چلئے السلام علیکم نبی رحمتہ اللہ وبرکاتہ اے نبی سلم آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتے ہوں السلام علین ہمارے اوپر سلام ہو پھر آپ کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر سلام ہو سلام نازل کس نے کرنا سلامتی اللہ نے والا عباد اللہ صحین اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلام ہو سارے اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے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 سمیت تبھی نفسک او علمتہ من فی علم الغیب عندك ان عالم تہدم ابر صدری وجلا احزانی آپ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے دعا, دعا کر رہا ہوں میں تو سے سوال کر رہا ہوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو نے اپنے کسی بھی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 کہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہوئے فریاد کرتا ہوں اللہ کو واسطہ کس کا دیا جا رہا ہے رحمت کا تو میرے بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ رزاق ہے مجھے رزق دے یا اللہ تیرے شافی ہونے کا تجھے واسطہ مجھے شفا دے یا طباب ہے تیرا نام ہے طباب بہت توبہ قبول کرنے والا یا میری توبہ قبول کر لے اللہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تیرا نام ہے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 اور دائیں پاؤں کھڑا رکھیں گے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے دائیں پلی سے نکال کے باہر کر دیں گے یہ ہے میرے بھائی صحیح طریقہ جو حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تبارک سنت کے مطابق نماز پڑھے کی توفیق فرمائیں نماز کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے ہاں سلام پھیرنا رہے گیا مادت کے ساتھ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سائڈ پہ آپ کہیں اسلام علیکم رحمت اللہ بائیں سائڈ پہ کہیں اسلام علیکم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 پہلا طریقہ کیا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ دوسرا طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ اور تیسرا طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم تو یہ تین طریقے ہیں اور نماز کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے اللہ اکبر پھر آپ کہیں گے تین بار اسفر اللہ اسفر اللہء اللہ اللہ عمن تسلام امن کے سلام تبارک یاد اللہ علیہ ولی کرام یہ دعائیں اللہ کے رسول والی کریں بھائی کیا کرتے ہیں نماز کے فورم بھائی یہ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ ذکر کار شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے